شہید اسلام ڈاٹ کام و کلی سہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالف ڈبلو ڈاٹ یا بنی اسرائیل خطاب عام کے بعد خطاب خاص حادشے پہ رابطہ لکھ لو خطاب عام کے بعد خطاب خاص اب تم بتاؤ خطاب عام کہاں تھا یا سو بدھو یہ خطاب خاص ہے وہ عام لوگوں کو خطاب تھا یہ مولویوں کو پیروں کو بادشاہوں کو وڈیروں کو خطاب ہے کیا فتح کیس کو کتاب ہے جی مولوی ہو گئے پیر ہو گئے وڈیرے ہو گئے بادشاہ ہو گئے ان کو خطاب ہے میرے عزیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر کیا تھا علم تھا یا نہیں بنی اسرائیل میں کیا تھا پہلی کتابوں کا علم تھا اور بنی اسرائیل میں سلطنت چلی آ رہی تھی یا نہیں یہود و نثارہ کے اندر سمجھے دی بہرحال مذہب بھی تھا ان کے اندر جیسا ہی تھا بگاڑ دیا انہوں نے جو کہ سلطنت بھی چلی آ رہی تو حضرت جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو وہاں بھی مدینہ کے ساتھ یہود کی آبادی تھی ارد گرد رومیوں کی سلطنتیں بھی تھیں اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے خطاب کیا بنی شرائم کو کیوں کہ تین قسم کے گراؤ ہیں اگر وہ سدھر جائیں تو دنیا سدھر جاتی ہے اگر ان کے اندر فساد ہو تو دنیا کے اندر کیا ہے فساد ہوتا ہے بگاڑ ہوتا ہے یہ بادشاہ ہو گئے سمجھے جی اور کون ہو گئے مولوی ہو گئے اور کون ہو گئے پیر اور سردار ہو گئے یہ سدھر جائیں تو دنیا سدھر جاتی ہے ان کے اندر بگاڑ ہو تو دنیا بگڑ جاتی ہے اس لیے ان کو خطاب کیا گیا تقریباً حضرت کا شعر ہے ایک بزرگ کا وہ فرماتے ہیں ان کا ہے جی نہ بھول گیا ہے آپ بتائیں شعر کن کا ہے امام ابونی بونی اللہ علیہ کے شاگرد تھے نا جی اچھا جی وہ فرماتے ہیں واہل افسد دینا الل ملو و احبار و روحبان دین کو بگاڑنے والے کتنی فرقے ہیں تین ہیں بادشاہ مولوی برے اور پیر برے آج کل تمہارے پاکستان کے مولوی امریکہ سے مال کھا رہے ہیں مولوی کھا رہے ہیں پیر کھا رہے ہیں وہ دین ال ملوک و و سو رحبان بادشاہ مولوی پیر یہ سب کھا رہے ہیں, رہے ہیں. <تصدق> تو بنی اسرائیل کو خطاب کیوں کیا آ گیا سمجھ آئی بات یا نہیں میں نے کیا لکھوایا ہے خطاب کے بعد کیا ہے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھو بنی اسرائیل کے لیے اصلاحی پروگرام بنی اسرائیل کے لیے اصلاحی پروگرام یہ شعر ہے حضرت عبداللہ بن مبارک کا یاد آ گیا ہے یا بنی اسرائیل میرے محترام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے اسحاق علیہ السلام اور اساق علیہ السلام کے بیٹے کون تھے یعقوب علیہ السلام تو یعقوب علیہ السلام تو نام تھا ان کا نا اسرائیل ان کا لقب تھا اسرائیل لقب کیوں تھا اسرا کا معنی ہوتا ہے چنا ہوا کیا صفوہ اور عیل بامان اللہ صفوۃ اللہ یعنی اللہ کا برگزیدہ بندہ. یا اسراء کا منعبد بھی کرتے ہیں عبداللہ یاقوب علیہ السلام کا یہ لقب ہے اسرائیل یا بنی اسرائیل اے یاقوب علیہ السلام کی اولاد وہ مولویوں پیرو سہبزادوں کہتے ہیں بزرگ نوز باللہ من الگان والبان یہ گان بان بڑی خرابی کرتے ہیں سہبزاد گان ہاں گان کا لفظ جہاں آ جائے نا خدا ان کو سدھارے تو بڑی اچھی بات ہے اے اولاد یعقوب علیہ السلام کی صاحبزاد گان عب کرو یاد کرو میرے احسانات لیکن اوپر حاشیں پہلے کھلو اس رقو میں آٹھ عوامر اور چار نواہی ہیں آٹھ امر آئیں گے حکم اس رکھو میں کتنی عوامر ہیں جی آٹھ آٹھ عوامر اور چار کیا ہیں نواہی ہیں نہیں ہوں گے چار تو عز کرو کہ نیچے لکھو امر نمبر ایک نیچے لکھو اوپر کہیں لکھ لو یہ آٹھ امبر آئیں گے اے بنی اسرائیل یاد کرو احسان میرے یاد کرنے سے مراد ہے شکر کرنا نعمت کے یاد کرنے سے مراد کا ہے صرف یاد کرنا ہے شکر کرنا شکر کرنا اتاد کرنا یاد کرو احسان میرے جو کہ کیے میں نے تم پہ واہ او فو یہ عمر نمبر کتنی ہے جی دو ہے یہ آٹھ ہیں گے اور پورا کرو میرے احاد کو بل ایمان نیچے لکھ ایمان لاو فرما برداری کرو وا اوفو بی عہدی بل ایمان و اطاعت ایمان لاو اطاعت کرو تم میرے عہد کو پورا کرو اوفے بی عہدکم میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو میں نے جو تمہارے ساتھ عہد کیا ہے نا کہ تمہیں بہشت میں داخل کروں گا اچھا سواب دوں گا تو میں بھی اپنا ہاتھ پورا کروں گا اوفو بے آدی تم میرے ہاتھ کو پورا کرو اوفے بے کو میں تمہارے ہاتھ کو پورا کروں گا یا فراہب اور خاص مجھ سے ڈرو تم یہ امر نمبر کتنی افرہ تین ہے بھائی سورت میدا کے اندر اس احد کی تشریح ہے سورت مائدہ میں کیا ہے اچھا جی تشریح یہی ہے یہی سردار لیے کال اللہ ان اللہ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں لائن اکم تو بات ہے تو مزک واہ من تم بے روسلی واہ زر تم واہ اللہ کارزن آپ تم یہ کام کرو آگے کیا ہے کفران کم سیات کم یہ اللہ کا باد ہے والا خلنا جنات جناتری میں یہ ہے تم وہ کام کرو میں یہ کام کروں گا بیچ میں داخل کروں گا تو ان دونوں احاطوں کی تشریح کس کے اندر ہے سورت میدا کے اندر ہے سمجھے جی واہ مینو بے یہ امر نمبر کتنی ہے جی چار اور ایمان لاؤ ساتھ اس کتاب کے کہ اتارا میں نے اس کو ایک بات بار بار آ رہی ہے اس میں غور کیا کرو بے ما ماں ہے انزل تو کیا ہے اس کا سیلہ ہے سیلے میں ضمیر ہوتا ہے نا موصول یا ضمیر ظاہر ہے یا معذوف ہے معذوف ہے بہت جگہ معذوف ہے پہلے بھی ہے بما ماں تو ہو ایمان لاؤ ساتھ اس کتاب کے کہ اتارا میں نے اس کتاب کو قرآن کے ساتھ مصدقان درا کے تصدیق کرنے والی ہے یہ کتاب ان کتابوں سے جو تمہارے ساتھ بھائی قرآن جو ہے تو انجیل کا مصدق ہے نا کیسے مصدق ہے اس لحاظ سے بھی مصدق ہے کہ قرآن کہتا ہے طورات انجیل زبور خدا کی کیا ہیں کتابیں ہیں اور اس لحاظ سے بھی مصدق ہے غور کرو کہ طورات انجیل زبور میں تھا کہ نبی آخر زمان آئے گا اس کے اوپر قرآن نازر ہوگا اب جب قرآن اترا تو مصدق بن گیا ان کا نہیں ابھی میں کہوں کہ ادھر اثر کے ٹائم میں مولانا عبد المجید صاحب لدھیانوی تشریف لائیں گے ایسے میں اگر کہوں اور وہ تشریف لائیں تو میرے مصدق بنیں گے نہیں اگر نہ لائے تو میری بات غلط ہوگی اس کو بھی مصدق کہا جاتا ہے تو پہلی کتاب وہ میں کیا تھا کہ قرآن اترے گا نبی آئے گا تو حضور تشریف لائے تو حضور بھی مصدق بن گئے قرآن نازل ہوا تو قرآن بھی کیا بن گیا مصدق بن پہ کتابوں کو سچ کر دکھا ہے یہ یوں صدق ہے دوسرا مانا تصدیق کرنے والا ان کتابوں کی تمہارے ساتھ ہیں بلا تکون ابولا کا فرم بے یہ کتنی عمر آ گئے تھے چاہ اب نہیں شروع ہو رہی ہے بلا تکونو کے نیچے لکھو نج نمبر ایک اور نہ ہو تم پہلے پہلے کفر کرنے والے ساتھ اس کے یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلے پہلے کافر تو کون تھے مکے والے نہیں تھے تو ان کو کیوں کہا گیا پہلے پہلے کافر تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو تمہاری قوم ہے نا ساری بنی اسرائیل یہود و نہ ان میں سے تم پہلے کافر نہ بنو اور مولویو پیرو تم پہلے کافر نہ بنو بھی عوام ان میں تھے یا نہیں تو تمہاری دیکھا دیکھی پھر عوام بھی کا کریں گے کفر کریں گے مولوی پیروں کو خطاب ہے اور مولوی پیرو بنی اسرائیل والے نہ ہو تم پہلے پہلے کفر کرنے والے ساتھ اس بلا تشترو بیاہ یا یہ نہ نمبر کتنی ہے جی آ یہ نہ دین فروشی سے کیسروں کا گیا وہ دین فروشی دین کو بیچونا دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کتنی بڑی نعمت دی ہے قرآن کی کتنی بڑی نعمت ہے یہ ساری کائنات کی دنیا اکٹھی کرو سونے چاندی قرآن کا ایک حرف کا مقابلہ نہیں کر سکتے کر سکتے ہو تو اللہ تو تم کو بڑی نعمت دے ہے اب تم کراچی کے اندر گھومو ہے بھائی فلانے کی بلڈنگ ہے ہے بھائی فلانے سونے چاندی میں ہے فلاں کچھ ہے فلاں کچھ ہے مردار ہیں سب چیزیں کیا ہاں اللہ نے تم کو اتنی بڑی نعمت دی ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے میں رہتا ہوں دن رات جنت میں گویا میرے باغ دل میں وہ گلکاریاں ہیں تم تو ویش میں رہتے وہ پتہ نہیں کس دو میں رہتے ہیں کتنی خراب ہیں کتنی زلیل ہیں کتنی پریشان ہیں تم بحشت والے کبھی خیال نہ کیا کرو بات ہی سمجھ ہاں ذرا پر لالچ نہیں ہونی چاہیے اور نہ خرید کرو تم بدلے میری ایتو کے قیمت تھوڑی یہ نہمر کتنی ہے جی بعض آدمی کہتے ہیں کہ تھوڑے پیسے نہ لیا کرو حافظوں کو کہتے ہیں زیادہ پیسے لیے کرو حافظ بھی مسلح پڑھیں گے نا تو پانچ ہزار روپیہ نہ لیا کرو بیس ہزار لیا کرو پچاس ہزار روپیہ لیا کرو آیا وہ کل میرے خیال ہے ایک صاحب کہہ رہے تھے کوئی پتا نہیں اکرا کا پروگرام تھا تو ایک کاری سامنے کہا آواز جی ہوا اس کاری کو دس ہزار روپیہ دے رہے ہو اس کو پچاس ہزار روپیہ دو کتنی یا لاکھ روپیہ دو وہ بھی غلط کہا اس نے وہ لالچی بن جائے گا وہ قاری یا نہیں جس کو لاکھ روپیہ ملا ہے مجلس کے اندر وہ جائے گی اس کے دل کے دل اندر سمجھے کال کو جا ہی پڑے گا دل میں کیا ہوگا لاکھ لاکھ لاکھ یہ غلط کرتے ہیں جس کسی نے کہا بالکل غلط کہا چاہے کہنے والا بڑا کاری ہو کہنے والا کیا بڑا موفیق کیا ہے لالچ پیدا کرتے ہیں تو اللہ نے کیا فرمایا سامان کلیلا تو کیا سمن قلیل نہ لو کثیر لو میرے محترام قرآن کے مقابلے میں سارے سمن کلیل ہیں آئے آئے. قرآن کے مقابلے میں کیا ہے چاہے ساری دنیا اور کائنات کی رقم ہو سونا چاندی ہو قرآن کے کی مقابلے میں کیا ہے مقابل دنیا قلیل قرآن پاون دوسری جگہ نہ خرید کرو تم میری ہے سمن کلیلا ویا اور خاص مجھ سے ہی ڈرو یہ امر سالس کا یادہ ہے بھائی پہلے بھائی یا فرہبون تھا یا نہیں اس کا یادہ ہے وہ فرہبون تھا یا کیا ہے فتپون ہے بھائی پہلے انسان کے دل میں تھوڑا تھوڑا خوف پیدا ہوتا ہے نا اس کو کیا کہتے ہیں راہبت کیا کہتے ہیں پھر وہ خوف بڑھتا ہے تو گناہوں سے بچ جاتا ہے پھر اس کا نام کیا ہو جاتا ہے تکوا کیا ہو جاتا ہے اس نے پہلے راہبت کہا پھر کیا کہا تکوا کہا تو تکرار ہے اسی کا کیا لکھا ہے امر سالس کا یاد ولا طالب سلحق کا بات یہ ناج نمبر کتنی ہے جی جی بتائیے تین نہ خالت ملت کرو حق کو ساتھ باطل کے تک تو ملحق کا یہاں بھی لامقدر ہے اور نہ چھپاؤ تم حق کو یہ نج نمبر کتنی ہے جی حالانکہ تم جانتے ہو ذرا غور فن ایک آدمی آیا مولوی صاحب کے پاس کئی بھی ہزور بشار ہیں یا نہیں ہیں ہاں حضور بشار تو ہیں لیکن خاکی بشارنی نوری بشار ہے بشار تو ہیں لیکن خاکی بشارنی کا ہیں تو یہ حق کو باطل کے ساتھ خلط مرد کیا نہیں پہلے بشار تسلیم کیا یہ حق کا ہے پھر باطل کو حق کے ساتھ خلط مرد کر دیا پہلے بشار مانا پھر کیا کہا خاکی بشارنی کا ہیں نوری بشار ہیں بھئی بشر سارے خاک کی ہوتے ہیں یا نوری بشار بھی قسم ہے تمہارے اندر کون سے ہیں خاکی بشر اور نوری بشار تقسیم کرو کہو یہ نوری بشار ہے وہ خاک کی بشار ہیں بشر سارے کسی ہی اولاد ہیں تو آدم نور سے بنے ہیں یا خاک سے ان باشرم میں نور ایسے ہے نور اللہ نے تو بشر کو مٹی سے بنایا آتم کو تو جب ان خال باشر من تین ہیں تو سارے بشر کیا ہیں باقی ہیں لیکن اس مولوی صاحب نے کیا کر دیا جی بشر تو ہیں لیکن نوری بشار ہیں یہ حق کو باطل کے ساتھ کیا کر دیا خلط مرد کر دیا جی باقی حق کو چھپانا تو عام ہے وہ تو آپ جانتے ہیں نا میں نے خلط مرد کی مثال دیا ایسے خلط مرد کرتے رہتے ہیں لوگ جی یہ کتنی آ گئے جی چار نہیں آ گئے اور عمر کتنی تھے جی چار میرے محترم یہ بنی اسرائیل کے جو ملا تھے نا وہ بھی حق و باطل کے ساتھ خالت مرت کرتے تھے ان سے جب پوچھا جاتا کہ تورات کے اندر تو ہے بشارتیں ہیں نبی آخر زمان کی تو کہتے ہیں بشارتیں آئیں یہ کیا کہا حق کہا لیکن او صاف غلط بیان کرتے تھے وہاں یہ تھا کہ نبی آخر زمان کی آنکھیں سر ہوں گی سر انہوں نے کہا جا نیلی ہوں گی کیا ہوں گی حالانکہ نیلی آنکھیں خراب نہیں ہوتی وہاں تھا کہ درمیانہ کاد ہوگا انہوں نے لکھ جا کہ بہت لمبا کاد ہوگا ایسے اپنی طرح بھی بنا سمجھے آگے کیا ہے باقی مسلات امر نمبر پانچ اور قائم کرو نماز کو امر نمبر پانچ بات زکوٰۃ دیتے رہو زکوٰۃ کو یہ کتنی نمبر ہے جی چھ برکہ بار رکو کرو سعد رقو کرنے والوں کو یہ امر نمبر کتنی ہے جی یہ رکو اس لیے کہا حالانکہ نماز میں تو آ جاتا ہے نا کی مسلات تو رقوع اہلی اس لیے ذکر کیا کہ یہود کی نماز میں رکو نہیں تھا رے فرمایا کہ مسلمان ہو جاؤ اور مسلمانوں کے ساتھ نماز بماعت پڑھو اور کیا کرو رقوق کرو اسرے رقوق علیحدہ ذکر کیا الناس یہ زاجر لکھو جی زاجر عالم بے عمل جو عالم بے عمل ہے اس کو زاجر کی گئی ہے ان کو بھی زاجر ہے یہود کے مولوں کو یہود کے جو مولوی تھے نا ان کے بعض رشتے دار مسلمان ہو گئے تھے ان کے بعض رشتے دار کیا مسلمان ہو گئے تھے تو وہ مسلمان رشتے دار پوچھتے تھے ان مولویوں سے بھئی ہم جو مسلمان ہوئے ہیں بتاؤ ٹھیک ہے تو ان کو علیحدگی میں کہتے ہیں ٹھیک ہے کیا یہ نبی سچا ہے آخر و زبان ان کی صفات موجود ہیں تورات کے اندر پھر وہ کہتے تم ایمان کیوں نہیں لاتے وہ کہتے ہم ایمان نہیں لاتے ہماری مجبوری ہے ہم ہیں پیر کیا اگر ہم ایمان لے آئے تو ہماری پیری مریدی ختم ہو جائے گی مرید بگڑ جائیں گے بات آئی سمجھ یا نہیں ہے سمجھ یہ اصل بات تھی فرمایا کیا حکم کرتے ہو تم لوگوں کو نیکی کا اور بھلا دیتے ہو اپنے آپ کو آ گیا سمجھ لوگوں کو نیکی کا وان تم تتلون الکتاب حالانکہ تم پڑھ تو کتاب کو کتاب کے اندر کیا لکھا ہوا ہے کہ عالم کو عمل کرنا چاہیے بے عمل ہو عمل کرنا چاہیے آپ فلاطا کے لون کیا پاس نہیں سمجھتے تو میرے پاس ایک آدمی لایا بیٹے کو تو کہنے لگا کہ ہمارا امام مسجد جو ہے نا وہ بریلوی صاحب ہے اس نے کہا ہے کہ اگر بیٹے کو پڑھانا ہے تو مولوی منظور کے پاس پڑھا ہمارے مولویوں کے پاس نہ پڑھانا بریلوں کے پاس تو دیکھو آج کل بھی مانتے ہیں یہ چیز یا نہیں مانتے یعنی بریلوی مولوی ہے مشہور مولوی عالم ہے اس نے بھیجا کہ اگر پڑھانا ہے تعلیم دلانی تو اس کے پاس پڑھاؤ ہمارے بریلیوں کے پاس نہ پڑھو آج کل بھی مانتے ہیں اس چیز کو میرے محترام اس آیت کے اندر تنبیہ کی گئی ہے کہ عالم کو بے عمل نہیں ہونا چاہیے یوں نہیں کہا گیا کہ بے عمل کو واعض نہ ہونا چاہیے یوں کہا گیا تم عالم گ... ہو تمہیں تنبیہ کی گئی ہے کہ بے عمل نہ بنو عالم کیا بنے و عمل بنے یوں نہیں کہا گیا کہ بے عمل کو نسیاتی نہ کرنی چاہیے چلو میں بے عمال ہوں ایک گناہ تو کیا اور میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ جو ہیں سہ نما دیکھ رہے ہیں یا ٹی وی کے اندر مرے پڑے ہیں تو میرے اندر جو تھوڑی سی غلطی ہے کیا ان کو نہ روکوں بھی روکنا چاہیے نا جہاں جہاد کا موقع ہے وہاں جہاد کرنی چاہیے تو یہاں یوں نہیں کہا گیا کہ بے عمل کسی کو نصیحتی نہیں کر سکتا یوں نہ سمجھنا یوں کہا گیا ہے کہ جو عامل ہے عالم ہے اس کو بے عمل نہیں ہونا چاہیے یہ سمجھا یہ فرق کہیں دے چیزوں کے اندر سمجھو وسطین بھی صبر یہ امر نمبر کتنی ہے جی آٹھ آٹھ امر تھے نا امر نمبر آٹھ لکھو اور ساتھ ساتھ لکھو خب مال و کا علاج مال کی محبت اور مرتبے کی محبت اس کا علاج ہے حب مال و جاہ کا علاج حب مال و جاہ کا علاج یہ یہود کے جو مولوی اور پیر تھے نا وہ اس لیے مسلمان نہیں ہوتے تھے کہ ان کے اندر کیا چیز تھی حب مال اور حب جا مال کی محبت تھی اگر ہم مسلمان ہو گئے تو یہ نظرانے جو ملتے ہیں ختم ہو جائیں گے اور حب جہ بھی تھی حب جا کیا وہ پیری ہماری پیری ختم ہو جائے گی ہم پیر بنے ہوئے ہیں تو یہ علاج ہے حب مال جہاں کا فرمایا میں اس صبر صبر وسلام مدد حاصل کرو تم ساتھ صبر کی جو صبر جب آدمی کرتا ہے تو مال کی محبت ختم ہو جاتی ہے نہیں مثال کے طور پہ ایک آدمی کہتا ہے میرے پاس کروڑ روپیہ ہو یہ حب مال ہے لیکن دوسرا آدمی کہتا ہے یار میرا ہزار روپے پہ گزارا ہو جائے گا یہ صبر ہے یا نہیں تو صبر کرو مختصر مکان بناؤ سادہ لباس بناؤ میرے پاس علی پور سے ٹیلی فون آیا علی پور ہے ہمارے علاقے کے اندر کہ آپ تقریر کرنے کے لیے آئیں تو ہم آپ کو آمد رفت کا کرایہ دیں گے کار کر کے آئیں تو کار والے سے میں نے پوچھا تو وہ زیادہ پیسے لیتا تھا پتا نہیں چار پانچ ہزار روپیہ لیتا تھا آمد رفت کا تو میں بس کے اندر بیٹھا وہاں بس جاتی تھی تو پچہتر روپیہ ایک لگا میرا پچہتر روپیہ واپسی لگا کتنی ہو گیا جی ڈیڑھ سو روپیہ تو پانچ ہزار کی بجائے میں نے کس پہ تو کیا ڈیڑھ سو کے اندر تقریر کر کے واپس آ گیا اور اس کو ڈانٹ پلائی میں نے شکر میرے میں نے کہا تمہارے پاس پیسے زیادہ ہیں کہ یہ کہتے ہو کہ اس سی کار کر کے آؤ واپس چلے جاؤ آخر پیسے تو تم نے مدرسے سے دینے تھے تو یہ پیسے مدرسے پہ خرچ کر لیا کرو ٹھیک ہے سڑک بھی اچھی ہے بس بھی آ رہی ہے تو میرے لیے کوئی مشکل بات نہیں تو آپ بھی ایسے کرو گے عمل کرو گے یا نہیں کرو گے یا ہوائی جہاز پہ اڑو گے ہاں میں ادھر ہوائی جہاز پہ آئے ہوں مجبوران آیا ہوں تو ہوائی جہاز پہ بھی آیا ہوں کیا کریں مجبوران کیونکہ میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں نے بدھ کو شروع کرانے کیا تھا نا وعدہ لیکن منگل کو میں پڑھا رہا تھا وہاڑی جو ملتان سے بہت دور ہے خانے وال سے بھی بہت دور ہے وہاں شام تک سبق میں پڑھوں تو پہنچ سکتا تھا آپ کے پاس نہیں پہنچ سکتا تھا تو مجبوری کی وجہ سے ان کو کہا بھائی مجھے ٹھیک ہے وہی جہاز کا ٹکڑ دے تو مجبوری اور بات ہے بنا عام طور پہ آپ سادہ سنگھ جی گزارے صبر کرو گے تو مال کی محبت ختم ہو جائے گی جاہ کی محبت بھی ختم ہوگی مرتبے کی بات ہی ہم. مدد حاصل کرو تم ساتھ صبر کے اور نماز کے نماز پڑھو گے تو جا ختم ہوگی یا نہیں نماز کے اندر اپنے ماتھا کہاں رکھو گے زمین پہ تو زمین پہ جب رکھو گے تو ساری تکبر ختم ہو جائے گی نہیں تکبر کا علاج ہو جائے گا میرے عزیز صبر کے تین قسمیں غور کرو صبر کے کتنی قسمیں تین قسمیں ایک تو ہے صبر المصیبت آپ مصیبت آ جائے تو اس کو برداشت کرو مصیبت کو برداشت کو چیخ پکار نہ کرو ٹھیک ہے ادھر ہمارے پنجاب کے اندر کوئی آدمی مر جاتا ہے نا اور طوفان برپا کر دیتے ہیں مرد ہوں عورتیں ہوں اتنا روتے ہیں اتنا روتے ہیں چیخ ہے لیکن افغانستان کے اندر یا پٹھانوں کے اندر کوئی فوت ہو جائے وہ روتے ہیں بالکل صبر کر کے بیٹھ جاتے ہیں افغانستان کے اندر بھی ایسے سرحد کے اندر ہی دیکھے افغانستان کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ بچہ اور بچی وہ بکری چرا رہے تھے اور مین کہتے ہو نا پھٹتی ہے وہ جو وہ زمین میں کیا ہوتی ہیں زمین جو مین کہتے ہو ہاں مین پھٹی اور وہ غریب لہو لبہان ہو گئے بچہ اور بچی بکریاں چرانے والے لہو لبہان ہوئے بیٹھے ہیں لیکن رو نہیں رہے تو ہم نے ان کو گاڑی پہ اٹھایا اور قابو لے ہے طالبان کے دور کی بات ہے سمجھے رو نہیں رہے تھے سوچتے تو ایک ہے صبر الل مصیبت کے مصیبت کے اوپر چیز پکار نہ کرو یہ سمجھ آ گیا دوسرا صابر انل ماسیت دوسرا کیا ہے صابر انل ماسیت گناہ نہ کرو صبر ماسیات کس کہتے ہیں گناہوں سے رک جانا کہیں ٹی وی کے ڈرامے لگے ہوئے ہیں نا تو آپ نے وہ نہیں دیکھنے گھروں کے اندر بھی ٹی وی امی نہیں رکھنی یہ کیا ہے شہید اسلام ڈاٹ صبر چاہے بیوی تمہارے ساتھ لڑے بھیڑے اس کی بات نہیں ماننی تیسرا صبر کا کس میں کیا ہے جی صبر آ اللہ کی عبادت پہ فرما برداری پہ ڈٹ جاؤ صابر کے تین قسم ہے بنا کبیرت خاشین سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان یہ ہا ضمیر کا مرجع کس کو بنائیں گے پہلے کتنی چیزیں ہیں دو چیزیں ہیں صابر اور سلاد تو انہا ہونا چاہیے انا حما ہونا تو بعض حضرات اس کا مرجع سلاد کو بناتے ہیں لیکن میں اس کا مرجا بناتا ہوں استعانت کو ہا کے نیچے کو استعانت تو استعانت میں دونوں چیزیں آ جائیں گی یا نہیں آئے گی ہاں زمیر کا مرجا کس کو میں بنا رہا ہوں جی ہاں سلاد کو نہیں استعانت کو تو استعانت میں دونوں چیزیں آ جائیں گی نہیں استعانت بھی صبر وہ سلاد آ گیا اور بے شک یہی استعانت بھی صبر سلاد لا کبیرہ کا منی لکھو بھاری یہ بڑی نہ لکھنا بھاری لکھنا یہ صبر و سلاد کے ساتھ استعاند ایک بھاری چیز ہے بھائی ایک آدمی حلوہ خور ہو اور گوشت خور ہو اب اس کو ہم کہیں کہ دال کھائے تو بڑی مشکل نہیں اس کے لیے بڑی بھاری چیز ہے اللہ لا چین مگر ان لوگوں پہ جو خواہشین ہیں آجزی کرنے والے کون اس کے اوپر یہ کوئی چیز بھاری نہیں اللہ زین ہے یا جنون یہ صفات ہیں خواہشین کے خواہشین وہ ہیں جو یقین کرتے ہیں یہاں زن بمن کا ہے یقین کرتے ہیں بے شک وہ ملنے والے ہیں اپنے رب کو اور بے شک وہ طرف کو اس کے لوٹنے والے ہیں بھائی ایک آدمی کہے مثال طور بادشاہ کہے کہ تم صبح سے لے کے شام تک یہ دوڑ لگاتے رہو محنت کرتے رہو صبح سے لے کے شام تک محنت کرتے رہو گرمی کے اندر دوڑتے رہو جب شام ہوگی تو میں تجھے اپنے محل کے اندر لے جاؤں گا اور تجھے اتنی انعام بھی دوں گا کھلاؤں گا پلاؤں گا تو جو آدمی دوڑ لگا رہا ہے محنت کر رہا ہے تو محنت اس کے لیے مشکل ہوگی آسان ہوگی کیونکہ اس کے سامنے کیا ہے کہ بادشاہ کے محل میں جانا ہے انعام لینا ہے تو ادھر بھی فرمایا جو خواہشین ہیں نا وہ یقین رکھتے ہیں کہ ہماری ملاقات کس سے ہوگی اللہ تعالیٰ سے اللہ کا دیدار ہوگا اور اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب دیں گے بیشت میں داخل کریں گے لہذا ان کے لیے مشقت اٹھانا کیا ہے بھاری ہے یا آسان ہے ہاں عرفی کہتا ہے عرفی اگر بگر گریا میس سر شدے ست سال میں تباہ بتمنگ اگر رونے کے ساتھ وشال یار مل جائے تو ہم سو سال روتے رہیں گے رونے کے ساتھ کیا چلو وشال یار تو ہم سو سال روتے رہیں گے ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگا تو یہ کیوں کہا گیا کہ ان کو یقین ہے کہ اللہ سے کیا ہوگی ملاقات ہوگی دیدار ہوگا سباہ ملے گا اللہ ذینہ جزنون کا معنی یہ ہے جو یقین کرتے ہیں کہ وہ ملنے والے ہیں اپنے رب کو اور بے شاہ اسی طرح لوٹنے والے ہونے سوا ملے گا شہیدِ -e اسلام ڈاٹ کوم اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہیدِ -e اسلام مولانا محمد یوسف ردھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درسِ قرآن درسِ حدیث اور اصلاحی موائز خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا